السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے آپ کا الحمد الحمدللہ. رسوله نسلی اما رسول فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربشرحلی صدری و یسرلی امری وحلقدم السانی قولی <تصفيق> کل ہم نے غزوہ خندق کے بارے میں پڑھا تھا اس کو غزوہ خندق کے علاوہ اور کیا کہا جاتا ہے غزوہ احزاب وہ کیوں احزاب حزب کی جمع ہے اور حزب گروہ کو کہتے ہیں کیونکہ بہت سارے گروہوں نے بیک وقت مدینہ پر حملہ آور ہونے کی کوشش کی تھی اس لیے اس کو غزوہ احزاب کہا جاتا ہے کس ہجری میں ہوا تھا یہ غزوہ پانچ ہجری میں مہینہ کون سا تھا شوال آپ نے یہ غور کیا کہ اکثر بڑی جنگیں رمضان شوال یعنی عید عبادت کے آس پاس ہوئی ہیں ہوں عام طور پر ہمارے ہاں شوال میں کیا ہوتا ہے ہوں شادیاں ہمارے ہاں شوال کا مہینہ شادیوں کے لیے مخصوص ہے اور پھر ہم سارے فرائض بھلا کے صرف ایک شادی کے شوق میں ہر کام چھوڑ بیٹھتے ہیں یعنی عین رمضان میں خوب خوب عبادت کر کے اپنے اندر روحانیت پیدا کر کے چاند رات کو ہی ہر چیز کو خیر باد کر دیتے ہیں اور پھر شوال میں اس قدر شادیاں ہوتی ہیں کہ ایک کے بعد ایک اور اس میں تو بالکل ہی پھر جو کیا کرایہ ہوتا پانی میں بہ جاتا ہے جس مقصد کے لیے رمضان ہمیں تیار کرتا ہے ہم اسی کو فراموش کر دیتے ہیں اسی لیے تو ہمارے اندر کوئی پائیدار چینج آتا ہی نہیں ہے رمضان ایک ریچول کی طرح گزارا اور اس کے بعد پھر دنیا میں لگ گئے پہلے سے بھی زیادہ جوش و خروش کے ساتھ تو جب تک ہمارا طرز عمل طریقہ پرسیپشن یہ سب بدلے گا نہیں تو معاشرے میں تبدیلی نہیں آ سکتی دین محض نمازوں کی پابندی کر لینے اور حجاب پہن لینے کا نام ہی نہیں ہم سمجھتے ہیں جب یہ دو کام ہم نے کر لیے تو بہت بڑے دیندار بن گئے پوری سیرت کیا سبق سکھا رہی ہے قربانی قربانی قربانی محنت محنت محنت سخت جد جہد کہ دنیا میں ہم آرام کرنے کے لیے نہیں آئے کام کرنے کے لیے آئے یہ جنگ شروع کیوں ہوئی تھی اس کا سبب کیا ہوا تھا پڑھا تھا گھر جا کے اگر پڑھا ہوتا تو ایک دم سارے ہی ہاتھ کھڑے ہو جاتے پھر سوچنا نہ پڑتا اور کتابیں کھول کے دیکھنا نہ پڑتا جی آپ شابش بنو نظیر کو ایکزائل کیا گیا تھا تو ان کا سردار ہویائی ابن اختب جب وہاں پر یہ سب لوگ سیٹل ہو گئے ایک دفعہ خیبر میں تو انتقام اس نے جا کر ورغلایا قریش کو غتفان کو اور انہیں تیار کیا اور اس بات پر مجبور کیا کہ وہ کیا کریں مسلمانوں پر حملہ آور ہوں اور وہ لوگ تیار ہو گئے قریش کا لشکر کتنا تھا چار ہزار اور غطفان کا چھ ہزار مکہ ایک طرف تھا اور نجد دوسری طرف دو اپوزٹ ڈائریکشن سے آ رہے تھے مدینہ تقریباً بیچ میں آ جاتا ہے ایک سائٹ پہ ہو کر غطفان کے ساتھ کچھ اور قبائل بھی شامل تھے یہ سب مل کر مدینہ منورہ پہ چڑھ دوڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے مشورے سے خندق کو دی تھی سلمان فارسی کے مشورے سے مدینہ کے کون سی جانب تھی یہ قندک مشرق مغرب شمال جنوب شمال کی طرف شابش لمبائی کتنی تھی ایک, ایک, ایک میل, ایک میل ایک. کے قریب جو تقریباً پانچ ہزار پانچ سو چوالیس میٹر بنتی اگر آپ میٹر میں ناپ سکیں کیونکہ میل استعمال نہیں ہوتے کلومیٹر نہیں میٹر اور چوڑائی تقریباً 4.62 میٹر تھی چوڑائی ورد اور گہرائی 3.234 میٹر تھی اتنی اندر تک تھی کتنی بڑی ڈچ تھی اور کھودنے کے لیے کتنی محنت کرنی پڑی ڈاکٹر حمید اللہ کو کون کون جانتا ہے آپ میں سے بہت مشہور ہسٹورین ہیں حیدر آباد دکن سے تھے جب پاکستان اور ہندوستان تقسیم ہوا تو پہلے تو حیدرآباد دکن کی ریاست جو تھی وہ پاکستان کا حصہ بننی تھی لیکن پھر نہیں بن سکی تو وہ یہاں سے ہجرت کر گئے بہت عرصہ فرانس میں رہے دس گیارہ زبانیں جانتے تھے فرانسیسی میں قرآن پاک کا ترجمہ کیا اور ساری زندگی انہوں نے علم کی خدمت کی زبردست ہسٹورین تھے ان کا ایک بہت بڑا کارنامہ یہ کہ انہوں نے کچھ ایسی کتابوں کو دریافت کیا تھا جو اس سے پہلے کسی کے علم میں نہیں تھی بہت سے مکتبات چھان کر انہوں نے مینیو نکالے ان کو ایڈٹ کیا اور کتابی شکل دی اور یوں کہنا چاہیے کہ اللہ کا چلتا پھرتا معزہ تھے زمین پر انہوں نے سیرت کو اس طرح پڑھا کہ ایک ایک واقعے کو اس کی جگہ پر جا کر دنوں سٹڈی کیا اس سارے علاقے کا جائزہ لیا غور و فکر کیا کتابیں چھانی اور پھر ان سائٹس کو دیکھا جا کے اور پھر لکھی سیرت تو وہ لکھتے ہیں کہ تاریخ اسلام میں ایک مشہور واقعہ جو غزوہ خندق کے نام سے مشہور ہے ذلقادہ پانچ ہجری کا محاصرہ مدینہ ہے جس میں مدافعت کے لیے مسلمانوں نے خندق کھو دی تھی چوڑائی اور گہرائی کا مرخ ذکر نہیں کرتے مگر گھوڑا پھلانگ نہ سکنے کی تصریح کی بنا پر شاید یہ کہا جا سکتا ہے یعنی انہوں نے گھوڑے دڑا کے دیکھی کہ گھوڑا ایک جگہ سے دوسری جگہ کتنی دور تک پھیلانگ سکتا ہے تو اگر وہ اس سے آگے تو اس کا مطلب ہے کہ کم از کم اتنی چوڑی تو ہوگی اس سے یہ اندازہ اونچا نیچا چوڑا لمبا کیا انہوں نے تو اس تصریح کی بنا پر کہ وہ دس گز چوڑی اور شاید پانچ گز گہری تھی یعنی ایک اندازہ ہے مسلمان رضاکاروں کی تعداد تین ہزار تھی ہر دس آدمیوں کی جماعت کو چالیس 40 ہاتھ لمبی خندک کھودنے کا کام سپرد ہوا تین سو ٹولیوں میں بٹ گئی تھری ہنڈریڈ گروپس آپ تو 300 کے تو تھری ہنڈریڈ پیپل کے دس گروپ ہوتے ہیں تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ اتنے زیادہ لوگوں کے تو بہرحال تین سو گروپس میں مسلمان تقسیم ہو گئے اور ان میں سے ہر ایک نے چالیس چالیس ہاتھ یعنی دس دس لوگوں نے مل کے اس کو کھودا اپنے اپنے حصے کو اور ان میں سے ہر ایک نے ایک سو بیس گز کھدائی کی یعنی کل چھ ہزار گز یا کوئی ساڑھے تین میل لمبی خندق کھودی یعنی ان کے اندازے کے مطابق یہ تقریباً اتنا حصہ بنتا ہے اور عام روایات میں ایک میل اس کو کہا جاتا ہے کیونکہ ہسٹورینز نے ذکر نہیں کیا لہٰذا یہ اندازے ہیں کیونکہ یہ بات ملتی ہے کہ چالیس چالیس ہاتھ کا حصہ آیا دس دس لوگ تھے تو تین ہزار لوگ تھے تو پھر انہوں نے کیلکولیشن کی تو یہ فگر نکلتا ہے جو ہی مسلمان خندق کھودنے سے فارغ ہوئے تھے کہ سارے قبائل آ پہنچے اور آ پریشان ہو کہ اس کو پروس نہیں کیا جا سکتا ڈاکٹر حمید اللہ یہ ہی لکھتے ہیں کہ سعد وغیرہ سعد اسٹورین ہیں طبقات سعد کے نام سے ان کی کتاب ہے ان کے مطابق دیار بنی حارثہ کے قلعہ رائج اور بعض روایتوں میں آتام شیخین سے جبل ذباب تک کا حصہ مہاجرین کے سپرد اور وہاں سے جبل بنی عبید اور مزاد سے ہوتے ہوئے مسجد فتح تک انصار متعین کیے گئے یعنی ایک اور نئی انہوں نے کیا کیا کہ مہاجرین کو ایک طرف کا علاقہ دیا گیا اور انصار کو دوسری طرف کا کھودنے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ 1947 1947 میں جبل صلاح اور جبل احد کے درمیان انہیں وہاں جانے کا اتفاق ہوا اور پھر انہوں نے وہ تمام چیزیں خود دیکھیں اور ان میں غور و فکر کیا اور یہ ساری چیز کافی اس کی اور مزید تفصیلات ہیں جس میں جانے کا اس وقت وقت نہیں لیکن صرف بتانا یہ مقصود ہے کہ کتنا مشکل کام تھا جس میں سبھی شریک ہوئے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں شریک ہوئے اور سخت سردی اور بھوک کا عالم پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے اور اس کے باوجود کسی کو, کو کوئی شک شکایت نہیں ہاں لوگ تین گروہوں میں بٹ گئے ایک وہ تھے جو سچے مخلص مسلمان تھے انہوں نے ہنسی خوشی یہ سارا کام کیا اس کی دلیل کیا کہ ہنسی خوشی کر رہے تھے جی ہاں رجزیہ اشعار پڑھ رہے تھے دوسرا گروپ کن کا تھا جن کے دلوں میں منافقت تھی اور تیسرا مدینہ میں رہنے والے کون تھے یہود انہوں نے کیا کیا کلم کھلا غداری کی اس کا ذکر آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ یعنی کس طرح ٹریننگ دے دی ہوگی ایک دم کہ اتنا کام کرنا ہے یعنی ہمارے ہاتھ تو تین ہزار لوگوں کو اگر مینیج کرنا ہو صرف بٹھانا ہی ہو کلاس میں کہ بیٹھ جاؤ تو ایک مصیبت آ جاتی جی ہاں ایک تو بات سنتے تو دوسرا یہ کہ نماز با جماعت جو ہے یہ اتنی زبردست ایکسرسائز ہے کہ دن میں پانچ مرتبہ آپ اکٹھے ہوں لائنیں بنائیں صفحے بنائیں اور اللہ کے حضور حاضر ہوں پھر ہر جمعے کو آس پاس کے بھی سارے لوگ آ جائیں تو یہ ایک قدرتی تیاری جو ہر وقت مسلمان کو تیار رکھتی ہے اور پھر آپ دیکھیے کہ جو اصل چیز ہے جو آپ نے ڈسپلن کی بات کی ہے بیسیکلی یہ شروع ہوتا ہے صف بندی سے لائن بنانے سے آج بھی جن قوموں کے اندر لائن بنانے کا رواج ہے وہ دنیاوی اعتبار سے کامیاب ہے اور جہاں پر لائنیں نہیں بنتی صف نہیں بنتی وہاں کوئی خیر و برکت نہیں ہوتی کسی بھی کام میں تو اگر آپ کسی بھی چیز کا ڈسپلن کہیں بھی قائم کرنا چاہیں تو سب سے پہلے لائن بنانا سکھائیں لوگوں کسی نے پوچھا تھا نا ملکہ برطانیہ سے شاید کہ برطانیہ کی ترقی کا راز کیا ہے تو اس نے کہا تھا لائن بنانے میں کہ ہم وہ قوم ہے جو لائن بنانا جانتے اور ہم کیا ہیں بھیڑ ہیں جہاں تک صف بنانے کا تعلق ہے تو اس میں آپ دیکھیے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ہاں افضل جہاد ان لوگوں کا ہے جو پہلی صف میں دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں اور پیچھے کو متوجہ نہیں ہوتے حتیٰ کہ وہ شہید ہو جاتے ہیں بس آگے آئے اور آگے ہی دیکھا پیچھے نہیں مڑ کے دیکھا پلٹے نہیں کیونکہ یہ بھی ایک نفسیات ہوتی ہے نا یہی وہ لوگ ہیں جو جنت کے اعلیٰ بالا خانوں میں داخل ہوں گے ان کی طرف تیرا رب دیکھتا ہے ان کی طرف تیرا رب دیکھتا ہے اور تیرا رب جب کسی قوم پر ہنس دے ان کو دیکھ کے خوش ہو جائے تو ان پر کوئی حساب نہیں ہوتا ایسے لوگ پھر بے حساب جنت میں جائیں گے ایک اور حدیث ہے مسند احمد کی ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ و کی جان ہے اللہ کے راستے میں ایک صبح یا شام کو نکلنا دنیا و مافیہ سے بہتر ہے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ قیمتی ہے اور تم میں سے کسی کا جہاد کی صف میں کھڑا ہونا ساٹھ سال کی نماز سے بہتر ہے کیونکہ وہاں جان خطرے پہ ہوتی ایک ہوتا عام حالات میں صف بنانا اور ایک ہے جب آپ کی جان کو خطرہ ہے اور پھر آپ صف میں کڑے ہیں تو ہم جیسے تو پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتے رہے کہ کوئی مار ادھر سے تو نہیں پڑھنے لگی ادھر سے تو نہیں کوئی آ رہا ہے ادھر سے تو نہیں آ رہا پھر آپ دیکھیے مجید میں فرشتوں کی صفت کیا بیان ہوئی ہے وہ انََ نہنو اصافون پھر صورت کے شروع میں آپ دیکھیے وصافات صفحہ اللہ نے ان کی قسم کھائی ہے چاہے وہ فرشتیں کوئی اور مخلوق ہے جو صفح بنا کے رہتے ہیں قیامت کے دن کیسے کھڑے ہوں گے لوگ یوم یقوم ولملاکت صفہ لاطمون اللہ عدن اللہ الرحمن وقال ثوابہ اگر آپ یہ سوال نہ کرتی تو میں یہ حدیثیں نہ سناتی کیونکہ یہ کامیابی کا راز ہے ڈسپلن اس کے علاوہ نہیں آرگنائزیشن جب تک آرگنائزڈ نہیں گے کچھ نہیں پائیں گے ان کا سوال بہت ریلیونٹ تھا کہ تین ہزار لوگوں میں کام بانٹ دیا گیا چند دنوں کے اندر اتنی بڑی گہری چوڑی لمبی خندق بنا دی گئی یہ پوسیبل کیسے ہوا ہم تو چھوٹے سے کام میں ہی انڈیفرنٹ ہوتے ہیں اور کام کر ہی نہیں پاتے تو اس ڈسپلن کا راز کیا ہے تو جابر بن سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس طرح صفے نہیں بناتے جس طرح فرشتے اپنے رب کے پاس بناتے ہیں کیا ویسے صفحے نہیں بناو گے ہم نے پوچھا فرشتے اپنے رب کے پاس کیسی صفے بناتے ہیں کس طرح بناتے ہیں یا کس طرح صفے باندھتے ہیں کیونکہ صف باندھنا ہوتا ہے ہم تو صف بنانا یا لائن بنانا کہتے ہیں اس لیے وہ بنتی بھی نہیں تو باندھنے کا جو لفظ ہے نا وہ اہم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے وہ آگے کی صفوں کو پورا کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کھڑے ہوتے ہیں یہ ہے طریقہ صف بنانے کا پہلے اگلی صف پوری کرو اور پھر دوسرا پوائنٹ ساتھ جڑ کے کھڑے ہو کسی مسجد میں چلے جائیں اور صفوں کا حال دیکھیں مشرق سے مغرب تک دنیا کی کسی مسجد میں مسجد الحرام سے لے کے مسجد نبی تک خصوصاً خواتین کے حصے میں صفوں کا حال تو دیکھیے آگے جگہ خالی ہے دروازہ پہ کھڑے ہو گئے آسانی کے لیے وہ جلدی سے باہر نکل پاگیں گے ہوتا کیا ہے لوگ ہر جمرے پہ بھی جاتے ہیں آخر میں بازاروں میں شاپنگ ادھر ادھر آرام کیا گھومتے پھرتے رہے اور جب آزان ہوگی پھر نکلے اور جب آپ آزان ہوئی پھر آپ نکلیں تو اس کے بعد آپ کو جگہ کہاں ملے گی آگے تو نہیں ملے گی پھر آپ دیکھتے ہیں اچھا رش ہے چاہے آگے جگہ خالی بھی جاتے نہیں کوئی بلائے بھی تو بھائی جگہ خالی صف ملاؤ کوئی تیار نہیں ہوتا اس تو یہ دو نقطے یاد رکھیے کوئی کسی کے لیے جگہ نہیں رکھتا وہاں یعنی فرشتوں کی جو صف ہے ورنہ بعض اوقت کیسے ہو کہ یہاں فلاں کی جگہ یہ فلاں آئے گا فلاں آئے گا صف نہیں پوری ہوتی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ مجھے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کو غزبۂ بدر کے موقع پر بتایا گیا کہ آپ میں سے ایک کے ساتھ حضرت جبریل علیہ السلام اور دوسرے کے ساتھ میکا علیہ السلام اور اصرافیل علیہ السلام بھی ہیں جو ایک عظیم فرشتہ ہے جنگ کی صف میں شریک ہوتے ہیں وہ بھی صف میں ہیں پرندوں کی صفوں کا بھی ذکر ہے قرآن پاک میں آتا ہے نا علم تر انََََََََََََََََََََ اللّہ يوسب بل منفِ سماوات ورح وطر فات كل قد علم صلاۃ و تصبى و اللّہ عليم وم بايّ فعلون صورت الملكي آتا ہے ابلم ير فہم صاف فات ود مايُم سكن الرحمن اڑتے وقت صف بنانا اور بھی مشکل کام ہے کہ پھر بھی وہ بناتے ہیں اور قیامت کے دن تو کوئی صف نہیں توڑ سکے گا بردوع رب کا صفہ لایت لوگوں کو قیامت کے دن صفوں میں یعنی لائنوں میں پیش کیا جائے گا جنت والے بھی صف بنائیں گے حدیث میں آتا ہے مسلم احمد کی روایت ہے اہل جنت کی ایک سو بیس صفیں ہوں گی جن میں سے اسی صفیں میری امت میں سے ہوں گی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کس طرح لڑتے ہیں صفن فن کا انََََََََََّ ہم مرسوس ایسے لوگوں سے اللہ محبت کرتا ہے ان اللہ يہب اللدين يو قاتل پى صفن ليى صف فن بنيان نماز کی خوبصورتی بھی سب سے اگر آپ خانہ کعبہ کی کوئی تصویر دیکھیں جس سے مکمل صفحيں بنی ہوئى ہوں تو ایک روب ہوتا ہے اس کا ایک خاص قسم کی خوبصورتی بھی ہوتی ہے تو نماز کا حسن کیا ہے نماز کی خوبی کا ایک جز صف کا درست کرنا ہے جو صف ملاتا ہے اللہ اس کو جوڑتا ہے اور جو صف کاٹتا ہے اللہ اس کو توڑتا ہے حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفیں درست رکھا کرو کیونکہ تمہاری صفیں ملائکہ کی صفوں سے مشابہ ہوتی ہیں کندھے ملا لیا کرو درمیان کے خلا کو پر کر لیا کرو اپنے بھائیوں کے ہاتھوں میں نرم ہو جایا کرو اور شیطان کے لیے جگہ خالی نہ چھوڑا کرو جو شخص کو ملاتا ہے اللہ اسے جوڑتا ہے اور جو شخص کو توڑتا ہے اللہ اسے توڑ دیتا ہے کیا مطلب اللہ اس کو توڑ دیتا ہے کس چیز سے توڑ دیتا ہے کس چیز سے الگ کر دیتا ہے اختلاف ہو جاتا ہے پھر وہ دین کے جس مقصد کے لیے اکٹھے کام کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں ہو پاتا دل پھٹ جاتے ہیں کا بازی ہوتی پھر دلوں کی درستگی بھی صفوں کی درستگی کے ساتھ ہے. براب ناز کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک صف کے اندر خود آتے ہمارے سینوں اور مونڈوں کو برابر کرتے اور فرماتے آگے پیچھے مت ہو ورنہ تمہارے دل بھی ایک دوسرے سے جڑے نہ رہیں گے وہی جو بات اوپر ہوئی اور آپ فرماتے کہ پہلی صف والوں پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل فرماتا ہے اور فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں لیکن پہلی سب میں کون پہنچ پاتا ہے جو اول وقت میں آئے گا جو لیٹ آئے گا وہ تو پیچھے ہی بیٹھے گا اور پیچھے بیٹھنا اور آگے بیٹھنا یا پیچھے پڑھنا اور آگے برابر نہیں ہے اور اس میں جو خاص ہم بات کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کرتا ہے ان لوگوں پر اور فرشتے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں صرف اس لیے کہ وہ ایک پراپر لائن میں کھڑے ہیں اور ڈسپلن کے ساتھ کھڑے ہیں ایک اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندوں اپنی صفوں کو سیدھا رکھا کرو ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کے درمیان پھوٹ ڈال دے گا یعنی ایک دوسرے کو دیکھنا بھی نہیں چاہو گے اور حدیث میں ہے اس قدم سے زیادہ کسی قدم پر اجر نہیں جو صف کے شگاف کو پر کرنے کے لیے اٹھایا جاتا ہے آپ دیکھیں کہ جب کسی سے کہا جاتا ہے نا کہ قریب ہو جائیں صف برابر کر لیں تو ریاکشن کیا ہوتا ہے کہ مجھے کیوں کہتے ہو خود کیوں نہیں ہو جاتے وہاں یوں لگتا ہے جیسے سب سے بھاری اور مشکل قدم یہی ہے ساتھ جوڑنے اور ملانے کا تو جہاں جہاں جو کام جتنا مشکل لگتا ہے عمل کے اعتبار سے یا انسان کے دل پہ اس چیز کا ایک بوجھ ہوتا ہے اس کو کرنے پر اجر بھی اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے اس کا فائدہ بھی اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جو صف کے شگاف کو پر کرتا ہے اللہ اس کا درجہ بلند کر دیتا ہے اگلے گریڈ میں چلا جاتا ہے اور اگر صفوں کے درمیان جگہ خالی رہ جائے حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا صفیں جوڑ کر اور قریب قریب ہو کر بنایا کرو یعنی ایک تو آپس میں جوڑو اور دوسرے ایک سفر دوسرے کے درمیان بہت بڑا فاصلہ نہ ہو ان کے درمیان بھی بس اتنا ہو کہ جس میں کچھے سے سجدہ کیا جا سکے یا بیٹھنے کی جگہ ہو کیونکہ اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے میں دیکھتا ہوں کہ چھوٹی بھیڑوں کی طرح شیاتی صفوں کے بیچ میں گھس جاتے ہیں جہاں جہاں گیپ ہوتے ہیں وہاں جہاں بیٹھتے ہیں اگر کسی مجلس میں ساتھ شیطان گھسے میں ہیں تو وہ پھر آپ کو مقصد تو پورا نہیں کرنے دیں گے مقصد کے راہ میں حائل ہوں گے تو کیا کرنا چاہیے پہلے اگلی صف پوری کرنی چاہیے پھر اس کے بعد آپس میں جڑ کے کھڑے ہونا چاہیے آپ نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ آزان اور پہلی صف میں شامل ہونے کا کتنا ثواب ہے تو قرا ڈالے بغیر کوئی چارہ نہ ہو تو ضرور قرا ڈالے یعنی پھر لوگ انہیں یعنی سب کا جانے کے لیے کہ میں آگے بڑھ جاؤں اس کام کو کرنے کے لیے اور اس نیکی کو پانے کے لیے پھر ایک قرآن اندازی کر کے اس میں حصہ لیں حضرت عاشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ صفح اول سے پیچھے رہتے ہیں اللہ انہیں جہنم میں پیچھے کر دے گا پھر تفرقوں اور حلقوں کی صورت میں بیٹھنے سے ممانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی منزل پر اترتے جیسے جنگ پہ جا رہے ہیں کسی عمرے وغیرہ پہ تو کٹھے ٹریول کرتے تھے غزوہ تبو کے موقع پر کتنے ہزار لوگ جو تھے وہ کٹھے چل رہے تھے سفر کر رہے تھے 30,000 کا لشکر تھا اس وقت 30,000 کو ساتھ لے کے چلنا پیدل اور اونٹوں پہ اور گھوڑوں پہ اور اس وقت بھی سواریاں پوری نہیں تھیں تو آپ دیکھیے کہ جب وہ چل رہے تھے جا رہے تھے وہ اس راستے پر تو راستہ بھی تقریباً 700 کلومیٹر دور تھا تو وہ کوئی جہاز میں تو نہیں بیٹھ کے جا رہے تھے پیدل جا رہے تھے تو اس میں راستے میں رکنا پڑتا تھا کہیں آرام کرنے کے لیے کہیں کھانے کے لیے نماز کے لیے تو جب اترتے تھے لوگ تو ادھر ادھر پھیل جاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا یوں وادیوں میں تفرقہ شیطان کی طرف سے ہے یعنی یہ گھاٹیوں اور وادیوں میں جو تم بکھر جاتے ہو ادھر ادھر جس کا جدر موہ چل پڑے یہ شیطان کی وجہ سے ہے جو تم کو ایک دوسرے سے جدا رکھنا چاہتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے بعد پھر لوگ کبھی الگ الگ نہ ہوئے بلکہ اکٹھے اترتے اور اس طرح اکٹھے ہو جاتے اترنے کے بعد کہ ایک یوں کہا جا سکتا تھا کہ اگر ان پر ایک کپڑا ڈال دیا جائے تو سارے اس میں ڈھانپے جائیں یوں جڑ کے رہتے تھے کوئی بھی ادھر ادھر نہیں پھیلتا تھا اس کا نقصان کیا ہوتا ہے پھیلنے کا تو ویسا چل پڑا اور کوئی کہیں نکل گیا کوئی کسی درخت کے پیچھے چھپا ہے کوئی کسی ٹیلے کے پیچھے اگر الگ ایک بھیڑ کہیں نکل جاتی ہے تو بھیڑیا اس کو کھا جائے گا جیسے ٹرپس وغیرہ ہوتے ہیں کٹھے سفر کرتے ہیں تو کتنی پریشانی ہوتی ہے کہ سب گن لو دیکھ لو سب پورے ہو گئے ہیں کہ نہیں آ ہیں کہ نہیں کوئی اچھا بعض اوقات لوگ بغیر اجازت کوئی شاپنگ کرنے چل پڑتا ہے کوئی واش روم میں چلا جاتا ہے حج وغیرہ میں کٹھے عمرے پہ گروپ جاتے ہیں نا تو بہت سی ڈیلیز صرف چند لوگوں کی وجہ سے ہوتی ہیں جو بغیر اجازت ادھر ادھر بکھر جاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے تو صحابہ کرام ادھر ادھر گروپس کی شکل میں بیٹھے تھے فرمایا کہ میں تمہیں جدا جدا کیوں دیکھتا ہوں یعنی ایک جگہ کیوں نہیں یا یہ کہ جیسے جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہے یا کوئی تعلیم کی مجلس ہے یا نماز کا وقت ہے تو اس وقت خاص طور پر صفوں کے اندر بیٹھنا لازم ہے ورنہ ضرورتاً حلقات بھی ہوتے تھے مسجد کے اندر لیکن تعلیم کے وقت کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کئی لیکچر ہالز ہوتے ہیں نا تو لوگ کوئی وہاں بیٹھا کوئی وہاں بیٹھا کوئی. اس پلر کے پاس کوئی پلر کو کئی ٹانگے پسارے بیٹھا ہے یہ بھی درست نہیں ہے جب بھی بیٹھے لیٹ بھی آئیں کچھ بھی ہو اگر آپ کو سیٹ چاہیے ٹیک لگانے اپنی کرسی اٹھائے اور لائن میں جا بیٹھے تو اس سے ایک تو وہ جو فرشتے ڈھانپتے ہیں نا مجلس کو اگر آپ اس گروپ سے باہر ہیں تو وہ آپ کے رحمت سے باہر ہو گئے دوسرا یہ کہ منظر خراب ہوتا ہے ایک سین خراب ہوتا ہے تیسرا یہ کہ دل دور ہوتا ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ جی میں تو اس کا پارٹ نہیں ہوں میں اس کا حصہ نہیں ہوں میں تو ایک الگ ہی چیز ہوں کوئی تو اس سے مسلمانوں کے اندر پھر بدگمانی اور اختلافات اور یہ تمام چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں اس ٹاپک پہ اگر آپ نے سے کوئی کچھ کہنا چاہے تو موسٹ ویلکم مجھے اس کا اندازہ نہیں تھا کہ قرآن کا تو پتہ تھا مگر احادیث کی روز سے کہ سخ بندی کی کتنی زیادہ اہمیت ہے تو اس سے یہ ذہن میں خیال آتا ہے کہ آج دنیا میں جہاں کہیں بھی صف بندی یا نظم و ضبط یا ڈسپلن جہاں کہیں پریکٹس ہو رہا ہے جن جن اقوام کے اندر ان سب نے بنیادی جو اس کا خیال ہے وہ دراصل قرآن اور حدیث سے لیا ہے اور آج ہمارا یہ حال ہے کہ مسلمان ہی سب سے زیادہ بدنظمی اور افراد کا شکار ہیں اور دوسرے لوگ جو ہے اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ ہم جب بیٹھتے ہیں تو ایک تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ کہیں دوسرا بندہ مائنڈ نہ کرے یا ڈسٹرب نہ ہو تو ہم خود ہی پرے جاتے ہیں اور اس سے دور ہٹنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جب ہم کسی کے ساتھ کلوزلی بیٹھتے ہیں تو اس کو فوراً جو ہے یہ دیکھتے ہیں کہ اس نے اس کو اچھا نہیں سمجھا اور وہ کہہ رہا ہے کہ ذرا پیچھے ہٹ جاؤ تو یہ شاید اسی چیز کی علامت ہے کہ ہمارے دل جو ہیں آپس میں بہت دو دور ہو چکے ہیں ان میں بود اور دوری پیدا ہو چکی ہے اور جو انر ہمارا ڈسپلن یا اندر کی جو نظم و ضبط ہے وہ ہماری بیرونی حرکات میں ظاہر ہوتی ہے تو آج مسلمانوں کی تفری اور بد نظمی اور ایک دوسرے سے کا یہی سبب ہے کہ ہم ایک دوسرے کے قریب آنا ہی پسند نہیں کرتے اور صف بندی کا کوئی کنسیپٹ ہمارے یہاں نہیں پایا جاتا جب کہ اس کو اویل کر رہا ہے اور دنیا کے اوپر حکمرانی کر رہا ہے اس میں ایک بات یہ بھی دیکھیں کہ صف بنانے کے لیے اپنے آپ کو توڑنا پڑتا ہے نا اپنے آپ کو ایک اس میں کنٹرول یا ڈسپلن میں لانا پڑتا ہے وہ ہماری طبیعتوں پہ بڑا بھاری ہے ہم میں سے ہر شخص منمانی کرنا چاہتا ہے خود کرنا چاہتا ہے اپنے طریقے پہ جینا چاہتا ہے ضرورت کس چیز کی ہے اس کا نہیں کہ ایک امت کی حیثیت سے یا ایک جماعت کی حیثیت سے کس چیز کی ضرورت ہے نہیں مجھے یہ سوٹ نہیں کرتا میں ایک طرف ہی ہو جاؤں تو اچھا استاد میرے ذہن میں نا دانتوں کی وہ آ رہی تھی مثال جیسے ترتیل میں بھی ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ہر ایک الگ الگ بھی ہے اور ساتھ جڑے ہوئے بھی ہے تو صف میں بھی ایسے ہوتا ہے جیسے اگر ایک شخص اس کو توڑتا ہے نا تو صرف اس کا نقصان تو ہوتا ہی ہے کہ وہ رحمت سے دور ہو گیا لیکن باقی بھی سارے ہل جاتے ہیں ایک دانت اگر اپنی جگہ سے اس کو ایکسٹریکٹ کروانا پڑے نا کسی وجہ سے اور وہ ایکسٹریکٹ ہو جائے تو باقی یہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنی جگہ مضبوط کھڑے رہتے ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ بھی اپنی اپنی جگہ سے ہل جاتے ہیں اور ان کی مضبوطی اور وہ جمے میں ہوتے ہیں جماؤ جو ہوتا ہے اس کا اب دیکھو دیکھو دیکھو ہے کے دانت جو ہے وہ آگے پیچھے ہوتے ہیں تو وہ ہزاروں خرچ کر کے بریسز لگا کے وہ کس طرح اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو کتنی تکلیف اٹھاتے ہیں پراپر کلیننگ بھی نہیں ہوتی نا اس سے تو ہم لوگوں کو جیسے اگر ہمیں اپنی کلیننگ ہر وقت چاہیے نا تہارت اندر کی چاہیے اندر کا تو وہ پھر ہمیں صف بندی سے ہی حاصل ہو سکتے ہیں اس ایک سنت پر ہم یہاں الحدا کے اندر کیسے عمل کر سکتے ہیں کہاں کہاں کس کس جگہ نمبر ایک نماز بعض جماعت نماز جب ہم پڑھتے ہیں تو کیا ہم نے سارے طریقے سیکھ لی ہیں کہ کیسے کھڑے ہونا ہے اور اگر ایک شخص پیچھے سے اکیلا آئے ہیں تو اس میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ آگے سے ایک شخص پیچھے جائے گا اور اس کی صف بنائے گا اکیلا نہ کھڑا ہو وہ شخص بھی دوسری چیز ہے کلاس روم کیا کلاس روم میں پیچھے جا کے لیٹ جانا چاہیے جس مرضی کرسی پہ جا کے بیٹھ جانا چاہیے جہاں دل چاہے جس پلر کے ساتھ ٹیک لگا لینی چاہیے یا جہاں اور لوگ بیٹھے ہیں ان کے ساتھ ہی لائن کے اندر ہو کے بیٹھنا چاہیے اور کہاں لائن بنانی چاہیے ہمیں الحداء کی اب میں بات کری عمل کا وقت ہے نا اب یہ صرف پڑھنے کی باتیں تھوڑی ہیں کیفٹیریا میں گیٹ سے انٹر ہوتے ہوئے باہر نکلتے ہوئے سیڑھیاں اترتے ہوئے بک اسٹال پہ ڈرائیونگ کرتے ہوئے پارکنگ میں پارک کرتے ہوئے انتظار کرنا پڑتا ہے نا اس لیے لائن نہیں بناتے حالانکہ آگے دے جا کے گاڑی جب پھنساتے ہیں سب کو تو اتنی دیر ہو جاتی اور کہاں کرنا چاہیے یہاں سے جب آپ نکلتے ہیں ایک وقت میں ایک ہی شخص نکل سکتا نا زیادہ دو لائنیں ایک دروازے سے نکل سکتی اور جو لوگ وہیں کھڑے ہو کے جوتے مسجدوں سے نکل کے پہننا شروع ہوتے ہیں اس میں بھی کتنی مشکل پیش آتی حتیٰ کہ اللہ کے گھر میں جا کے لاکھ نمازوں کا ثواب لے کے آپ نکل رہے ہیں اور یہیں ضائع کر کے پھینک کے جا رہے ہیں ایک دوسرے کو اذیت دے کے دھکم کر کے اور اور کہاں میں لائن بنانی چاہیے واش میں بزو کے لئے باری آنے کے لئے کلاس ختم ہونے کے بعد اچھا اللہ آپ کو بھلا کرے کلاس ختم ہونے کے بعد اگر ٹیچر سے کوئی سوال کرنا ہے تو اس کے لیے بھی لائن بنانے کی ضرورت ہے کیا ایک شخص ایک وقت میں دو لوگوں کی بات سن سکتا اور ایک اگر کوئی بات کہہ رہا ہے تو دوسرے کو کٹنی چاہیے ہاتھ میں لانے کے لیے کسی کچھ بھی اصل بات ہے انتظار کی صبر کی جب وہ نہیں سیکھا تو پھر یہ تو سب بوجھ ہی اٹھائے جا رہے ہیں علم کا ہم اپنے اوپر اور کہاں پیس جمع کرواتے وقت ملاقات کے وقت پانی پینے کی جگہ پر اسٹور سے چیزیں لیتے وقت سیڑھیاں چڑھتے اترتے وقت جی ہاں جب آفس میں بھی کام کرتے ہیں تو اس میں بھی کمیونیکیشن گیپ آ جاتا ہے اگر ہم ایک ڈسپلن میں نہیں ہوتے یعنی کہیں پر بھی آپ دیکھیں کہ جب دو سے تین لوگ ایک ہی چیز کے امیدوار ہیں تو پھر اپنی باری آنے پر جی ہاں ایک تو رو بناتے نہیں اگر بنا لیں تو پھر دھکم پیل شروع ہو جاتے اچھا اس میں ایک اور چیز یہ کہ رو نہ بننے کا ایک اور وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ جو ایک شخص کو موقع مل جاتا ہے وہ وہاں آرام فرمانے لگتا ہے اگر آپ کو کسی سے بات کرنے کا موقع مل گیا ہے تو بس آپ وہاں سے ہلیں گے نہیں اور پرواہ نہیں کریں گے بیس لوگ پیچھے بھی ہیں اور مختصر بات کرنا سیکھیں جی آپ السلام علیکم میں نے ابھی یہاں پہ ایک رپورٹ دیکھی تھی تو چائنا میں سلاب آیا تو وہاں پہ ایک لائن بنی ہوئی تھی جب ان کو سرو کرے تھے کھانا وغیرہ دینے کے لیے تو وہاں پہ جب لوگ گئے وہاں پہ آرمیز ان کی گئی تو وہاں پہ ایک چھوٹا سا بچہ تھا وہ جلدی لینے کے خاطر وہ آگے چلا کے لائن توڑ کے تو وہاں پہ ایک اولڈ سی لیڈی کھڑی ہوئی تھی تو اس نے اس کو ہلکا سا سلیب کیا اور اس کو یہ بات بولی ہے کہ ہم لوگوں کو پچاس پچپن سال ہو گئے اس لائن کو بنانے کے لیے اور تم کون ہوتے اس کو توڑنے والے تو ہم لوگوں کو اس سے کافی سبق سیکھنا چاہیے کہ لائک ابھی بھی ہم لوگوں کے جس طریقے سے یہاں پہ ہم لوگ آتے ہیں یا ہم لوگوں کے ابھی سیلاب آیا ہے تو ہم لوگ رپورٹس دیکھ رہے ہوتے ہیں ٹی وی میں تو وہاں پہ جو اتنا آرگنائز نہیں ہوتے لوگ تو ہم کو چیز کو آئی تھنک سو وہ اسی لیے ہم لوگوں سے اتنا آگے ہیں کہ وہ ڈسپلن رہتے ہیں اور اپنی اس چیز کو بہت زیادہ فالو کرتے ہیں تھینک یو لائنیں ایک دو دن میں نہیں بنا کرتی بنانے میں ایک وقت لگتا ہے اور توڑنے میں کچھ دیر نہیں لگتی یہ قوموں کی پہچان ہے نا یہ ورنہ تو بھیڑ ہے اس کے لیے میں یہ کہوں گی کہ جتنے بھی کلاس ان چارجز ہیں جتنے بھی گروپ ان چارجز ہیں وہاں سے شروع کریں کہ سب چیز تعلیم سے سلسلہ شروع ہوتا ہے اور وہ چیک کریں سٹاف روم کے اندر جب بیٹھیں تو دیکھیں کس طرح بیٹھے ہوئے ہیں کلاس روم میں کس طرح بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہر ٹیچر کی اور ہر ذمہ دار کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس سنت کو زندہ کرے اور جہاں دیکھیں کہ اس کا گروپ کیونکہ مجھے اب کا تو نہیں یاد بہت پہلے اور مختلف جگہوں پر میں جب بھی کبھی گروپ آبزرو کرنے کے لیے نکلی وہ ادھر بیٹھا کو ادھر بیٹھا کو ادھر, بیٹھا, کہ ادھر بیٹھا, کہ اوپر بیٹھا کوئی نیچے بیٹھا دس لوگوں کا گروپ بھی نہیں ڈسپلن میں بیٹھ سکتا کہ وہ ایک لائن میں یا ایک سرکل میں پراپر ایک سین کے ساتھ بیٹھے تو یہ ہر لیڈر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو مینٹین کرے اور سب سے پہلے اس چیز کو دیکھیں کہ اس کے جو بھی وہ رائی ہے نا تو ہر رائی اپنی رائیت کو دیکھے کہ کیا واقعی وہ بھیڑ بکریوں کا ہے یا انسانوں کا آپ کو پتا نا کہ رائی جو ہے لیڈر ہوتا ہے اور وہ لیڈر پیچھے سے ہوتا ہے اور پھر ڈنڈا لے کے وہ سب کو ریوڑ سے جو بکری ادھر ادھر جاتی ہے اس کو اکٹھا کر رہا ہوتا ہے جی آپ کو مقام ہے بدتمیزی کرتے ہیں جواباً <سلام> بالکل اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت سعد کی وفات کیسے ہوئی تھی اسی زخم سے ہوئی تھی نا جو ان کو بازو میں لگا تھا جس سے ان کی رگ کٹ گئی تھی اور انہوں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے زندہ رکھنا جب بنوک و کے معاملے میں اور پھر جب ان کے بارے میں فیصلہ ہو گیا آگے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے تو اس کے بعد پھر وہ فوت ہو گئے تھے ان کی وفات کا واقعہ بھی بہت ہی دل ہلا دینے والا ہے محمود بن لبید کہتے ہیں کہ جب سعد کے بازو کی رگ میں زخم لگا اور وہ بڑھ گیا لوگوں نے ان کو رفیدہ نامی عورت کے پاس منتقل کر دیا کیونکہ وہ زخمیوں کا علاج کرتی تھی ایک صحابیہ تھیں رفیدہ را کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے پاس سے گزرتے تو پوچھتے شام کیسے گزری صبح آتے تو پوچھتے صبح کیسے گزری یعنی اتنی ان کی کیئر کر رہے تھے وہ اپنی صورتحال حال واضح کرتے یہاں تک کہ وہ رات آ گئی جس میں ان کی قوم نے انہیں وہاں سے منتقل کر دیا یعنی اس خیمے سے نکال کے لے گئے چھوٹا سا ہاسپٹل ہی سمجھے اور انہیں اٹھا کر بنو عبد کے گھروں میں لے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسب عادت ان کا حال دریافت کرنے کے لیے تشریف لائے یعنی اتنی زیادہ آپ ان کو اہمیت دیتے تھے انہوں نے بتلایا کہ وہ انہیں لے گئے ہیں یعنی ان کے قوم والے لے گئے ہیں چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چل دیے اور ہم بھی آپ کے ساتھ ہو لیے آپ اتنی تیزی سے چلے کہ ہمارے جوتوں کے تسمے ٹوٹ گئے اور ہماری چادریں گردونوں سے گرنے لگیں صحابہ نے کہا کہ آپ نے ہم کو تھکا دیا ہے آپ نے فرمایا مجھے اندیشہ ہے کہ ان کو غسل دینے میں فرشتے ہم سے آگے نہ نکل جائیں کیونکہ وہ بہت ہو چکے تھے جیسے وہ اس سے پہلے حضرت حنزلہ کو غسل دے چکے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تک پہنچے تو ان کو غسل دیا جا رہا تھا اور ان کی ماں رو رہی تھیں کہہ رہی تھی او سعد تیری ماں کی ہلاکت اور غم کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہر نوحہ کرنے والی جھوٹ بولتی ہے سوائے ام میں سعد کے پھر ان کی میت کو لے کر نکلے بعض لوگوں نے آپ کو کہا سعد کی میت بہت ہلکی ہے یعنی کہ یہ اٹھانے میں اس کا کوئی وزن نہیں ہے فرمایا یہ ہلکی کیوں نہ ہو کثیر تعداد میں فرشتے اترے ہیں اتنے فرشتے کبھی نازل نہیں ہوئے وہ تمہارے ساتھ ساتھ کی میت کو اٹھا رہے ہیں یہ صحابی کہتے ہیں آپ نے فرشتوں کی تعداد بتلائی تھی لیکن مجھے یاد نہ رہی ایک اور روایت میں ستر ہزار کا ذکر آتا ہے کہ ان کی وفات کے وقت ان کے جنازے کے لیے اتنے فرشتے آئے ایک اور روایت میں آتا ہے کہ عرش الٰہی ہل گیا اپنی قوم کے سردار تھے انتہا درجے کے بہادر لوگوں کے اندر بھی ان کا بہت مقام تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان سے بہت محبت تھی اور آخری وقت میں کس طرح آپ اس بات کے لیے تڑپ رہے تھے اور اتنی تیزی کے ساتھ چلے کہ میں جنازے میں شریک ہو سکوں ان کے یہ سعادتیں کب ملتی ہیں انسان کو کس کو ملتی ہیں یہ سعادتیں روز لوگ مرتے ہیں نا دنیا میں مرتے ہیں کتنے لوگ روتے ہیں ان کے لیے یا کون روتا ہے ان کے لیے قریبی رشتہ دار بس بات ختم تھوڑا سا ہم آگے ذرا سا پڑھ لیتے ہیں صفحہ نمبر دو سو سینتیس بنو قریضہ کی غداری اور غزبے پر اس کا اثر بنو قریضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عہد میں بندھے ہوئے تھے لیکن اس غزبے کے دوران میں بنو نذیر کے سردار حیّیہبن اختب نے بنو قریضہ کے سردار کاب بن اسد کے پاس آ کر بڑے ڈھنگ سے عہد شکنی پر آمادہ کیا چنانچہ قدرے پسو پیش کے بعد کاب نے عہد توڑ دیا اور قریش اور مشرقین کے ساتھ ہو گیا کون کا بن بن مدینہ کے جنوب میں تھے خندق کس طرف تھی؟ شمال میں تو اس کے اپوزٹ سائڈ پہ تھے جبکہ مسلمانوں کا مورچہ شمال میں تھا لہذا بنو قرضہ اور مسلمان عورتوں اور بچوں کے درمیان کوئی رکاوٹ نہ تھی اور انہیں سخت خطرہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ نے مسلمہ بن اسلم کو دو سو اور زید بن ہارثہ کو تین سو آدمی دے کر عورتوں اور بچوں کی حفاظت کے لیے بھیجا کیونکہ پیچھے سے غداری جو ہو گئی اور سعد بن عبادہ کو مزید چند انصار صحابہ کے ساتھ اس خبر کی تحقیق کے لیے روانہ کیا یہ لوگ گئے تو یہود کو انتہائی خباست پہ آمادہ پایا انہوں نے اعلانیہ گالیاں بکی دشمنی کی باتیں کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احانت کی کہنے لگے اللہ کا رسول کون ہمارے اور محمد کے درمیان کوئی ادو پیمان نہیں یہ سن کر وہ لوگ واپس آ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف اتنا کہا عزل والقارہ یعنی جس طرح عزل اور قارہ نے اصحاب رجیع کے ساتھ وہ رجیع کا واقعہ گزرا پیچھے ان کے ساتھ بدہدی کی تھی اسی طرح یہود بھی بدہدی پر تلے ہوئے ہیں لوگوں کو صورت حال سمجھ میں آ گئی زیادہ کچھ کہنا نہ پڑا اور ان پر سخت خوف طاری ہو گیا جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے زاغت الابصار القلوب الحناجر تظنون بالله المؤمنون زلزالا جب نگاہیں کج ہو گئی دل حلق کو آ گئے اور تم لوگ اللہ کے ساتھ طرح طرح کے گمان کرنے لگے اس وقت مومنین کو آزمایا گیا اور انہیں شدت سے جھنجوڑ دیا گیا اسی موقع پر نفاق نے بھی سر نکالا چنانچہ بعض منافقین نے کہا محمد تو ہم سے وعدہ کرتے تھے کہ ہم کیسر و کسرا کے خزانے کھائیں گے اور یہاں یہ حالت ہے کہ قزائے حاجت کے لیے نکلنے میں بھی جان کی خیر نہیں بعض اور منافقین نے کہا ما وعدن سے اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدہ کیا تھا وہ فریب کے سوا کچھ نہیں ایک اور گروہ نے کہا اہل لا مقام لكم اے اہلِ تمہارے لیے ٹھہرنے کی کوئی گنجائش نہیں لہذا واپس چلو ایک اور فریق نے بھاگنا چاہا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لینے کے لیے یہ ہیلا کیا ہمارے گھر خالی پڑے ہیں ان کا کوئی نگران نہیں حالانکہ وہ خالی نہ تھے بہرحال جب بنوق رازا کی غداری کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ پہنچی تو آپ کو رنج و قلق ہوا آپ نے اپنا چہرہ اور سر کپڑے سے ڈھک لیا اور دیر تک چت لیٹے رہے سیدھے لیٹے رہے پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھے اور مسلمانوں کو فتح و نصرت کی خوشخبری دی پھر آپ نے چاہا کہ غطفان کے سردار یینا ابن حسن کے پاس پیغام بھیج کر مدینہ کے ایک تہائی پھل پر مصالحت کر لیں یعنی صلاح کر لیں ان سے جو حملہ آور تھے وہ بنو غطفان کو لے کر واپس چلا جائے لیکن انصار کے دونوں سردار سعد بن معاذ یہی جن کی بات پہلے ہو چکی اور سعد بن عبادہ دونوں نے اسے منظور نہ کیا اور کہا جب ہم لوگ اور یہ لوگ دونوں شرک پر تھے تب تو یہ لوگ ایک دانے کی بھی تما نہیں رکھ سکتے تھے تو بھلا اب جب کہ اللہ نے ہمیں اسلام سے نوازا ہے اور آپ کے ذریعے سے عزت بخشی ہے ہم انہیں اپنا مال دیں گے واللہ ہم انہیں صرف تلوار دیں گے ہم نہیں سلا کریں گے ان سے ہم ان کے ساتھ مقابلہ کریں گے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کی رائے کو درست قرار دیا اب نتیجہ کیا ہوا احزاب میں پھوٹ پڑ گئی گروہ جو تھے وہ آپس میں لڑ گئے اور غذبے کا خاتمہ ہو گیا اللہ کے کام بھی نرالے ہیں ابھی حالات اسی سنگین مرحلے سے گزر رہے تھے کہ نعیم بن مسعود اشجائی خدمت نبوی میں حاضر ہوئے ان کا تعلق قبیلہ غطفان سے تھا وہ قریش اور یہود کے دوست تھے انہوں نے اس کیا رسول اللہ میں مسلمان ہو گیا ہوں اور میری قوم کو میرے اسلام کا علم نہیں لہٰذا آپ مجھے کوئی حکم فرمائیں آپ نے فرمایا انت رج الحرب مستر تم فقط ایک آدمی ہو اس لیے کر ہی کیا سکتے ہو البتہ جس قدر ممکن ہو ان میں پھوٹ ڈالو کیونکہ جنگ تو چال بازی کا نام ہے کیونکہ آپ اس میں لڑ پڑیں گے تو ان کی طاقت کمزور ہو جائے گی اور پھر ہمارے لیے مقابلہ آسان ہوگا اس پر حضرت نعیم بنو قرضہ کے ہاں پہنچے انہوں نے دیکھا تو اعزاز اور اکرام کیا کیونکہ ان کے بھی دوست تھے حضرت نعیم نے کہا آپ لوگ جانتے ہیں کہ مجھے آپ لوگوں سے محبت اور خصوصی تعلق کے خاطر ہے اب میں آپ لوگوں کو ایک بات بتا رہا ہوں کیا آپ اسے میری طرف سے چھپائے رکھیں گے انہوں نے کہا جی ہاں یعنی نے بتانا نہیں کسی کو حضرت نعیم نے کہا بنو قینوقا اور بنو نظیر پر جو گزر چکی ہے اسے آپ جانتے ہی ہیں کیا گزر چکی تھی دونوں پر جلاوت نہیں اب آپ لوگوں نے قریش اور غطفان کا ساتھ دیا ہے مگر ان کا معاملہ آپ جیسا نہیں ہے یہ علاقہ آپ کا اپنا علاقہ ہے یہاں آپ کے بال بچے ہیں عورتیں ہیں مال و دولت ہے آپ لوگ یہاں سے کہیں اور نہیں جا سکتے جب کہ ان کا علاقہ مال و دولت عورتیں بال بچے دور دراز ہیں انہیں موقع ملا تو کوئی قدم اٹھائیں گے ورنہ اپنے علاقے کی راہ لیں گے اور آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رحم و کرم پر چھوڑ دیں گے اور وہ جس طرح چاہیں گے انتقام لیں گے یہ سن کر وہ چونک پڑے بولے اب کیا کیا جا سکتا ہے حضرت نعیم نے کہا جب تک وہ اپنے آدمی یرغمال کے طور پر تمہیں نہ دے کون قریش ان کے ساتھ جنگ میں شریک نہ ہونا انہوں نے کہا آپ نے بہت درست رائے دی اس کے بعد حضرت نعیم نے قریش کا رخ کیا اور ان کے سرداروں کے ساتھ ملاقات کرتے ہوئے کہا آپ لوگ جانتے ہیں کہ مجھے آپ سے محبت اور خیر خواہی ہے انہوں نے کہا جی ہاں حضرت نعیم نے کہا میں تو آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں اسے میری جانب سے چھپائے رکھیں انہوں نے کہا ہم ایسا ہی کریں گے حضرت نعیم نے کہا بات یہ ہے کہ یہود نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عہد شکنی کی ہے اس پر وہ نادم ہے انہیں ڈر ہے کہ آپ لوگ انہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رحم و کرم پر چھوڑ کر واپس چلے جائیں گے لہٰذا انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مراسلت کی ہے یعنی کمیونیکیشن کی ہے کہ آپ لوگوں سے کچھ جرغمالی لے کر ان کے حوالے کر دیں Hostage. اور پھر آپ لوگوں کے خلاف ان سے اپنا معاملہ استوار کر لیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس پر راضی ہو گئے ہیں لہذا اپ لوگ جو رہیں اگر وہ آپ سے يرغمالی طلب کریں تو ہرگز نہ دیں گے ان کو کہا يرغمالی لو اور ان سے کہا کہ بالکل نہ دینا اس کے بعد غطفان کے پاس جا کر بھی یہی بات دہرائی اور ان کے بھی کان کھڑے ہو گئے اس با حکمت تدبیر سے دلوں میں شبہات پیدا ہو گئے اور پھوٹ پڑ گئی چنانچہ ابو سفیان نے بنو قریظہ کے پاس ایک وفد بھیجا کہ کل جنگ کی جائے قریش نے یہود سے کہا کہ تمہارے طرف سے آتے ہیں پیچھے کی طرف سے آتے ہیں اور مل کے مدینہ پہ حملہ آور ہوتے ہیں بنوک راجا نے کہا ایک تو کل ہفتے کا دن ہے اور یہود کے لیے ہفتے کا دن کام نہ کرنے کا دن اور ہم پر جو عذاب آیا اس روز شریعت کے حکم سے تجاوز کرنے کے سبب آیا دوسرے آپ جب تک ہمیں کچھ غمالی نہ دیں ہم آپ کے ساتھ جنگ میں شرکت نہ کریں گے تاکہ ایسا نہ ہو کہ آپ ہمیں چھوڑ کر اپنے اپنے علاقوں کی راہ لیں یعنی ہم نہیں جنگ کریں کہ پہلے یارغمالی لاؤ اس پر قریش اور اللہ نعیم نے سچ کہا تھا اور قریش نے یہود کو کہلوا بھیجا کہ ہم آپ کو کوئی یرغمالی نہ دیں گے آپ لوگ جنگ کے لیے نکل پڑے اس پر یہود نے کہا و اللہ نے سچ کہا تھا اس طرح فریقین کے حوصلے ٹوٹ گئے ان میں پھوٹ پڑ گئی اس دوران مسلمان یہ دعا کر رہے تھے اللہ مسترا رات و روعاتنا اے اللہ ہماری پردہ پوشی فرما اور ہمیں خطرات سے امن عطا کر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب از جل سے یہ دعا فرمائی اللہم منزل الكتاب سریع الحساب اللہ مہزم الحصاب اللہم مہذم ہُم وزل اے اللہ اے کتاب یعنی قرآن کے اتارنے والے اے جلد حساب لینے والے انہیں شکست دے دے اور جھنجوڑ کے رکھ دے اللہ نے دعا قبول کی اور مشرقین پر تند ہوا اور فرشتوں کا لشکر بھیج دیا اب آپ دیکھیے ایک مہینے سے محاصرہ ہو رہا ہے جو بھی حالات ہیں بہت سخت ہیں تدبیریں بھی ہو رہی ہیں ساتھ دعا ہو رہی دعا کے بعد دروازہ پتہ کا کھل جاتا ہے اللہ نے فرشتے بھیجے اور ہوائیں بھیج دی اور ان کے دلوں میں روب ڈال دیا ان کی ہانڈیاں الٹ دیں ان کے خیمے اکھیڑ دیے اور کڑکڑاتی سردی نے الگ مار ماری اور ان کی کوئی چیز اپنی جگہ نہ رہ سکی ساری صفیں الٹ گئیں تتر بتر ہو گئی ہر چیز چنانچہ انہوں نے کوچ کی تیاری شروع کر دی اب آپ دیکھیں صف ہونے اور نہ ہونے کا فرق یہاں کیا ہو رہا ہے صفوں میں پھوٹ پڑی ہے پہلے تو جو پہلے یہ اتحادی بنے ہوئے تھے وہ آپس میں پھٹ گئے اس کے بعد ہوا چلی خیمے اکھڑ گئے ہانڈیاں الٹ گئیں لوگ بھاگنا شروع ہو گئے سب صفیں الٹ پلٹ ہو گئی اور وہ جو ہزاروں کا لشکر تھا وہ حضیمت اٹھا کے واپس گیا کامن فیکٹر دیکھ رہے ہیں یعنی ایک چیز جو ان کی شکست کا سبب بنی اللہ کی مدد تھی مسلمانوں کی تدبیر تھی لیکن عملی شکل شکست کی کب سامنے آئی جب سفے ختم ہوئی ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ کو ان کی خبر لانے کے لیے بھیجا وہ کفار کے محاذ کے اندر تک گئے اور واپس آئے انہیں قطن سردی نہ لگی بلکہ انہیں ایسا محسوس ہوا جیسے گرم پانی کے ہمام میں ہیں۔ انہوں نے واپس آ کر دشمن قوم کی واپسی کی اطلاع دی اور سو گئے صبح ہوئی تو مسلمانوں نے دیکھا کہ کفار کی طرف کا میدان جنگ صاف ہے کوئی ہے ہی نہیں اللہ نے کفار کو کسی خیر کے بغیر غیظ و غذب سمیت واپس کر دیا تھا اور ان سے جنگ کے لیے تنہا ہی کافی ہوا تھا اور اللہ قوی اور عزیز ہے اس غزبے کی ابتداء شب بال پانچ ہجری میں اور انتہا ایک مہینے بعد ذیلقادہ میں ہوئی یہ مدینے پر ضرب لگانے اور اسلام اور مسلمانوں کا خاتمہ کرنے کے لیے دشمنان اسلام کی سب سے بڑی کوشش تھی لیکن اللہ نے انہیں نامراد کیا اور ان کی سازش ناکام بنا دی اور ان طاقتوں کے مجموعی طور پر ناکام ہونے کے معنی یہ تھے کہ اب چھوٹے چھوٹے متفرق گروہ مدینے کا رخ کرنے کی ہمت بدرجہ اولا نہیں کر سکتے چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر دیتے ہوئے فرمایا اللہ نہغز یغ نہ اب ہم ان پہ چڑھائی کریں گے وہ ہم پر چڑھائی نہ کریں گے اب ہمارا لشکر ان کی طرف جائے گا تو یہ ایک طرح سے مدنی دور کا نصف ہے جس میں پہلا حصہ ایک طرح سے مدینہ کے اوپر چڑھائیوں کا اور ایک خوف خطرے کا ہے لیکن دوسرے حصے میں صورت بدل جائے گی اوکے اجازت چاہوں گی جزاکم اللہ خیرن سبحانک اللهم و بحمدکا نشہدو اللہ الہ الا انت نستغبروکا و نتوبو الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و